لانت ہے ایسے لوگوں پر جو بزرگوں کے قریب ہونے جاتے ہیں ان کو جھوٹ کے ساتھ راضی کر کے ایک کمینے جھوٹ کے ساتھ راضی ہونے والا بزرگ نہیں ہوتا وہ تیرے جیسا بڑوا ہوتا ہے وہ امام ہیں وہ بزرگ ہیں سچائی پر ہمیشہ رہے اور سچائی پر لوگ جان دیتے گئے تو سمجھ لو ایسے جھوٹوں کے ساتھ ان کا قرباسل نہیں ہوگا ایسے جھوٹوں کے ساتھ تمہیں بکشی نہیں مل سکے گی لانت مل سکے گی اگر ان کی بارگاہ سے اللهم ومحمد اللهم ومصلى لهم ومسلم ما بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوه وأقرب للتقوى سامعين السلام عليكم ورحمة الله على حضرت بریلوی کی بارگاہ میں آخری گزارشات ان کے ایک ایک جملہ خلاف اس خواب سراسر خطا کے ابتال کا سلسلہ جاری ہے اور آج آخری قسط اس کی لگانا چاہتا ہوں اعلی حضرت سے مسئلہ یزید میں جو بلا تحقیق باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کثیر کا رد ہو گیا ہے اور آج جو باقی رہتی ہیں ان کا رد کرنا ہے ان کا افطال کرنا ہے یہ جملہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیط لشکر پر حلال کر دی اس بات کا تختہ میں کر چکا ہوں یہ سراسر غلط ہے مدینہ شریف میں یزید کے مدینہ پر حملہ وروں کتاب سے ہزار بیویوں کی عزت کا لوٹا جانا سراسر جھوٹ اور غلط ہے اور اس کا میں بیان پچھلے کلف میں لگا چکا ہوں یہ بات جس کا آج رد شروع کر رہا ہوں وہ رسول صلی اللہ کا آلہ آئے کے جگر پارے کو تین دن بے آب و دانا رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغے ظلم سے پیاسا ذبح کیا یہ جملہ اس کا رد ایک مستقل بیان میں ہو چکا ہے جو مفتی بے توفیق نہیمی تھا انڈیا کا اس کے مکمل رسالے کا رد کیا تھا تو یہ بات پورے چیلنج کے ساتھ مکمل تفتیش تحقیق کے بعد ناچیر نے بتائی پانی بند ہونا سراسر جھوٹ ہے سب بکواس ہے ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں ہے ذرہ برابر ایک رافلی قذاب وزرا جس کو امام اہل سنت نے فتح رویہ شریف میں خود لکھا ہے کہ وہ رافری خبیص طالف حالق اور ایسا راوی ہے کہ جس پر ائمہ جرح و تعدیر کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کزاب ہے اور روایت لینے کے قطعا قابل نہیں ہے اس شخص کی روایتوں میں صرف یہ بات ملتی ہے کہ کربلا شریف میں پانی بند ہوا اور کسی کے پاس دنیا کی کتاب میں نہیں افسوس ہے اعلی حضرت پر کہ جس کو خود ان لفظوں سے یاد فرمایا یہ دیکھو انتیسویں جلد فتح کی سفر نمبر 700 سو مسعودی مروج مروجا تاریخ والا اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں یہ خود رافری ہے اس کی کتاب مروج خلفۂ کرام و صاحب اعظام آشرہ مبشرہ وغیرہ پر شریف تبرا سے جا بجا آلودہ و ملوبت ہے یہ مسعودی کی تاریخ جگہ جگہ صحابہ کرام کو آشرہ مبشرہ کو گالیاں لکھی ہوئی آگے وہی ابو مخنف کی بات آ گئی ہیں لوت بن یحییٰ ابو مخنف رافضی خبیص حالت کے اقوال و نقول بکثرت لاتا ہے جس کے مردود و تالف ہونے پر آئیم جرہ و تعدیل کا اجماع ہے آپ بولو جس کو اللہ حضرت خود لکھ رہے ہیں کہ مردود ہے تمام اماموں کا اتفاق ہے کہ مردود ہے ربضی خبیص ہے متروک ہے روایت کے اندر ہلاکتوں میں پڑا ہوا شخص ہے عجیب بات یہ ہے کہ اس خبیس کے پاس جو بات ملتی ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ملتی اس کو اللہ حضرت نے اٹھایا اور یزید پر الزام کر دیا یہ دیکھو کیا لکھ رہے ہیں میں حیران ہو رہا ہوں تین دن بے آبودانہ رکھ کر ماں ہمراہ ہوں کہاں بے آبودانہ رکھا افسوس اب ہے کہ اگر آپ جیسے امام وہ اپنی قلم کے اندر اتنا بے احتیاطی کریں گے تو عوام کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا غرض دے کے اگر کسی نے یہ بندے شاہ کی کہانی کا سراسر جھوٹ ہونا جو ہے وہ سننا ہو تو میرا وہ کلپ سن سکتے ہیں آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں مستفی صلی اللہ ہو علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے ناظرین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخان مبارک چور ہو گئے یہ بھی سراسر جھوٹ ہے سراسر جھوٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی سر مبارک کاٹنے کے بعد ان ظالموں نے جسم شریف اگر دفن نہیں کیے تو فوراً ان کے جا وہ ایک طرف ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے مبارک جسموں کو دفنا دیا کوئی گھوڑے نہیں چلائے گئے طبقات ابن سعد یہ ہے طبقات ابن سعد میں ہے فقال رقوان ابو خالد خل بینی و بین بینا زہید ففا فکفنہ دفنہ بل جبان و راکبہ شاد فکفن ہم و دفن اللہ اکبر وقان زہیر بن القین قد کو عالف حسین فقال تمرات غلام اللہ یقال لہوشا جرا انطلق تلک فکفر مولا کا کال فجے تو فرائے تو حسینن اکفر مولا وادا اور حسین فکفل تو ثم سم مرا جاتا تو فقالت تو وا کال فکالت آسنتنی کفرن آخر وکالت ان فکفر مولا کو فقال تو ابو خالد نے کہا ابن زیاد سے اللہ اکبر یہاں تو عجیب بات لکھی ہوئی ہے وہ بھی آلہ حضرت نے لکھ دیا کہ سر شریف لے پہ چڑھائے یہ رکوان ابو خالد کہتے ہیں میں نے ابن زیاد سے کہا یہ سر مجھے دے دے میں ان کو دفن کرتا ہوں اس نے دے دی کفن دے کر سر شریفوں کو جبانہ جب میں دفنا دی اب سوار ہو کر چلا گیا جسموں کی طرف پھر ان کو کفن دیے اور دفن کر زہر بن قین یہ امام حسین کے ساتھی تھے ان کے ساتھ وہ امام پاک کے ساتھ شہید ہوئے تو زہر بن قین کی گھر والی محترمہ نے کہا اپنے غلام سے اس غلام کا نام بتایا گیا اس کا جراغ. کہا جا اور اپنے مولا یعنی زہربین کون کن جو ہے نا بن اپنے آقا اس کو ڈال دفنا دے جب میں آیا تو میں نے دیکھا حسین پاک ماض اللہ ہے جسم شریف زمین پر پڑا ہوا ہے تو میں نے کہا میں اپنے آقا کو دفناؤں اور حسین کو چھوڑ دوں یہ کیسی عجیب بات تو میں نے حسین کو کفن دیا پھر میں لوٹا پھر جا کر بتایا اپنے زہر میں مولا کے گھر والے محترمہ کو کہا بہت اچھا کیا اس نے مجھے کفن دیا ایک اور اور کہا ان تلے مولا کا حسین کو تو تم نے کفن دے کر دفنا دیا ہے جا تو اپنے مولا کو بھی دفنا دیں ففال یہاں پر تو صاف لکھا ہوا ہے جسم شریفوں کو دفنا دیا گیا سر شریفوں کو دفنا دیا گیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ ایک کہانی بنائی ہوئی ہے ربزیوں نے کہ گھوڑے تن جسم پر اتنا بھگائے گئے دوڑائے گئے بار بار کے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی افسوس ہے کسی اور کا قلم ہوتا یہ بات لکھتا تو مجھے تعجب نہ آلہ حضرت جیسا بنتا ہے اور اتنا بے بنیاد بات جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے دنیا میں سند نہیں ہے میں شرطیا کرتا ہوں کتابوں کا لکھا ہوا تو دکھا رہا ہوں اب شیعہ ذاکروں کے جھوٹ اور آوازیں ان کا تو فرق اگر ان پر اعتبار کیا ہے آلات رہتے ہیں تو انتہائی پر تو عجیب بات ہے خیر امام پاک کا سر شریف جو ہے نا یہ یہاں اتنا بات ضرور کرتا چلو سر شریف جو ہے جسموں کا بالکل دفنایا گیا یہ پکی بات ہے رہے سر شریف تو ان کے اندر یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس قصے کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہے اور سچ بہت کم ہے تو کوئی راہ کوئی روایتیں کہہ رہی ہیں سارے سر شریف یزید کے پاس گئے ابن زیاد کے پاس گئے اب یہ روایت کہہ رہی ہے سارے سر شریف دفن ہو گئے جب بانا میں یہ بے بےسوروپا باتیں ہیں اسی وجہ سے ہم لوگوں نے ایسی روایات پر اعتماد نہیں کیا لیکن اگر ایسی روایت مل گئی کہ جیسم شریف دفنا دیئے گئے اور دوسری روایت گھوڑوں کو جسم شریف پر بگانے کی ہے ہی نہیں تو لازمن بات ہے دفناانے والی پر اعتماد کرنا پڑے گا جب مقابل میں کچھ ہے ہی نہیں اگلی بات حرم محترم مخدرات مشکو رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں لائے گئے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل بیت شریف ان کو بڑی بے حرمتی کے ساتھ قید کر کے بیویاں پاکوں کو قید کر کے بجایا گیا اور یزید کے خبیص دربار میں پہنچایا گیا اس پر وقت لگے گا ابھی اللہ اور قبر و قبیرہ میں حیران ہوں امام اہل سنت پر ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ بے سروپا بے بنیاد باتیں اپنی طرف سے یہ پچھلے کسی کے پاس جھوٹی دیکھ کر ان کو ڈال کر امت میں ایک عجیب فتنہ کھڑا کر کے چلے گئے اب میں آپ کو سناؤں گا تو حیران ہو جائیں گے کتابوں میں کیا ہے اور آلہ حضرت نے کیا لکھ لی ہے یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کتابیں اس موضوع پر پڑھی ہی نہیں ہیں بس جو سنی سنائی تھی بٹ ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے یا اردو کی پڑھنی ہوگی ورنہ اگر الدایا و نیا سے لے کر اوپر تک چلے جاتے تو اس ان میں تو حقائق موجود پڑے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے سب سے پہلے یہ بڑا حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے کسی نے سکولی دور سے پہلے کی بات وعدہ سکولی دور کی نہیں کرتا ہوں مسلمانوں میں سے کسی نے کسی ہاشمی کسی قریشی بی بی کو نہ قید کیا نہ ہاتھ لگایا اللہ حضرت افسوس ہے اللہ حضرت بہت رونا آ رہا ہے آپ کے لکھنے پر آپ کی قلم کہ اتنا ظلم و زیادتی پر کہ کیا توحفہ دے کر گئے امت رسول کو ایسا الزام لگا گئے امت پر جو امت میں کبھی جرم واقع ہوا ہی نہیں ہے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھو حوالہ دکھاتا ہوں کتاب کا حوالہ ایسے بندے کا دکھاؤں گا اعلی حضرت یہ حوالہ سن لیتے تو فوراً مجھے تھپکیاں دے کر کہتے بس بیٹا صحیح کہہ رہے ہو بس غلطی ہوگی ایمان سے گھر میں کسی کی وراثت نہیں ہے جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے دس سال ہو گئے اس موضوع پر مجھے دس سال بس اب انتہا کو پہنچا بیٹھو جو مرضی کوئی آ جائے سامنے یہ بات دین میں رکھنا کیا کبھی کسی مسلمان نے اپنے رسول پاک کی آل کی مستورات میں سے کسی بیوی کو مستورات میں سے کسی بیوی بی کو قید کرنا دور کی بات ہے ہاتھ بھی نہیں لگایا مردوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے لیکن امت رسول اپنے پاک رسول کی ہے بیت کی مستورات ان کو انتہائی حیا اور شرم اور پاکیزہ نگاہ سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بڑا حوالہ الملتقا امام شمس الدین زہبی رحمہ اللہ جن کو دنیا جانتی ہے علم رضال علم حدیث علم تاریخ کے اندر ان کا کیا مقام ہے الملتقا جو یہاں پاکستان کی چھپی ہوئی ہے ابن تیمیہ تیمیائی اس کے صفحہ نمبر دو سو اٹھاسی پر ہے یہ بیویوں کو قید کرنا ان کو اونٹوں پر بغیر پالان کے ننگے اونٹوں پر لے جانا یہ رافری ہلی ہلی ابن مت ہر ہلی رافری تھا اس نے یہ الزم دیا ابن تیمیہ نے جواب دیا اور امام شمس الدین راہبی نے تصدیق کی ہم ابن تعمیہ کے جواب پر نہیں جا رہے ہیں امام شمس الدین راہبی کی تصدیق پر جا رہے ہیں لفظ سنو و اما قولہ الابیوںہ حام الجمال بلا اختاب فہذا مین الکر بلو <الْواضح> یہ کہنا کہ بیویوں کو قید کیا گیا اور ان کو اونٹوں پر ننگے اونٹوں پر بغیر پاران کے بٹھا بٹھا کے لے جایا گیا فہضا من الکز <الْواضح> یہ ایسا جھوٹ ہے جو بالکل واضح ہے مستحلت امت محمد الصلی اللہ علیہ وسلم سب ہاشمیتن حضور کی امت نے کبھی زندگی میں کبھی تاریخ میں حضور کی امت نے کسی ہاشمی بیوی کو قید کرنا حلال سمجھا ہی نہیں ہے خدا کر سو افسوس ہے اعلی حضرت اتنا ہم آپ کا نام بلند کرتے رہے اور آپ نے اتنا کچی باتیں لے دی اتنا امت کو زلیل کر دکھائے یہ کیا ہے حسینی یو زیل انہ ملک فلم فراغ علامہ المدین بولا تین راسے گا ملک فرماتے ہیں جو قاتل حسین تھے ان کا کام صرف حسین کو قتل کرنا اور نے حسین صرف قتل کرنا ان کو لڑنا خوفم میں ان کو ڈر تھا کہ بادشاہ یہ ہماری نہ زائل ختم کر دے ابن ریاست کو عراق کا خطرہ تھا جب فلم جب امام پاک شہید ہو گئے فراغ العم بات مک گئی ختم ہو گئی بو ایسا المدینہ ان کو مدینہ میں بھیج دیا گیا آل پاک کو بس یہ امام زاوی لکھ رہے ہیں یہ بڑا حوالہ ایک, ایک طرف کرتے ہیں اب میں البدایہ و سے دکھاتا ہوں اللہ اکبر و کبیرہ کہ مستورات مقدرات پاک کو جب کے لے جایا گیا تو اونٹوں کا کیا حال تھا کس طرح بٹھا کر لے گئے میں اب البدایہ و نایا ابن تصویر محدت سے دکھاتا ہوں اس کا معنی مطلب پہلے سمجھا دیتا ہوں ہوادج کا لفظ ہے ہوادج یعنی اونٹوں کے ایسے کجاوے جن کو اوپر پردوں سے ڈھکا ہوتا ہے بے پد کجابوں میں نہیں لے گئے بے پرد کجابوں میں نہیں لے گئے اعلی حضرت تو فرماتے ہیں اونٹ ننگی لا ولا ہولا والا یا ابن متحر کلی بات کر رہے ہو وہی بات اعلی حضرت کر رہے ہیں یار کیا ظلم ہے افسوس ہے یاد لیکن اعلی خیر وہ دکھاتا ہوں حوادج کا لیکن ایک اور امام کا بھی رونا رولوں رو موں تھوڑا سا ہاں اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں یہ دکھاتا ہوں ایک مشہور امام ہے امام ابن حجر ہے مکی شافعی مکہ شریف کے تھے مفرق ان کی کتاب شریف ہے دنیا میں مشہور ہے اللہ اکبر و کبیرہ یہ حضرت واحد شخص ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے وہ بات کی جو کتابوں میں نہیں تھی اور کیا بات کر دی نوزب اللہ من ذالق بی بیوں کو رسیوں میں قیدیوں کو رسیوں میں باندھا گیا اور بیبیوں کو چہرے اور سر سب کھلے ہوئے اسی حال میں ان کو لے جایا گیا دمشک تک ننگے سر میں لفظ پڑھتا ہوں بڑا عجیب سا تماشا دیکھ رہا ہوں یا سواعق کل پڑی ہوئی ہے حوالہ دے رہے ہیں ابن جوزی کا قال ابن الجوزي وليس العجب إلا من ضرب يزيد سنايا الحسين سنايا الحسين بالقضيب وحمل آل النبي صلى الله عليه وسلم سبايا على أقتاب الجمال أي موثقين في الحبال والنساء مكشفات الرؤوس والوجود وذكر أشياء من قبيح فعله اللہ اکبر ابن جوزی کا حوالہ الرد علی المتاثر العنیب کا دے رہے ہیں تو کہتے ہیں ابن جوزی نے لکھا عجیب بات یزید کا حسین پاک کے دانتوں مبارک کو چھڑی کے ساتھ مارنا ہے یہ عجیب ہے حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شال روایات کو لے کر ان کو آگے رکھ لینا اور بخاری کو چھوڑ دینا مسلم کو چھوڑ دینا یہی علماء کی شان ہوتی ہے کیا یہ چھڑی مارنے کا واقعہ ابن زیاد کا ہے اور کوفے میں ہے آگے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا یہ بخاری مسلم ترمزی وغیرہ سب کے اندر یہ موجود ہے اب جو یہ بات ہے یہ ان کے اندر نہیں ہے یہ باہر کی بات ہے اور علماء نے صاف لکھا امام زاہبی نے کہ یہ شاذ روایات ان کا کوئی اعتبار نہیں اعتبار انہیں کا ہے جو بخاری مسلم کے پاس ہے خیر بھائی ابن جہودی نے کہا حسین پاک کے دانتوں کو چھڑی مارنا یزید کا یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے اچھا یہ جو ابن حجر حتمی ہے, ہے نا ان کی بات یہ انہوں نے معنی معنی لے کر اٹھائی یہ لفظ نہیں اٹھائے ابن جوزی کے مانا لیا اور وہ اپنی کتاب میں رکھ دیا اسوائے قلمہ میں الفاظ نہیں اٹھائے الفاظ ابن جوزی کی کتاب کے میں پڑھ کر سناتا ہوں کل تو لئی من عجب عمر بن سعد وعبید اللہ بن زیاد انم الجب بل خزلان بدور بہی بل على الت الحسین وہدینہ و تغیرو گل غرض الفاظ ہے یہ لگ رہا ہے ابن جو یعنی ابن حجر حیتمی جن لے رہے ہیں ان کے الفاظ سنا رہا ہوں شاید ہی دنیا میں کوئی اس موضوع پر کتاب ہوگی جو ناچیز کی نظر سے نہ گزری ہو ورنہ سب پڑھ لیے ہیں اللہ کے فضل سب پڑھ ابن جاؤزی کی پوری کتاب پڑھی اور پوری کتاب کا تین دن میں رد لکھا ہے تین دن میں رد لکھا وہ بھی سفر میں انشاءاللہ میری کتاب میں آ رہا ہے وہ محدے سے ابن جاؤزی ہے ایک تفل وقت ایک بچہ ہو اتنے بڑے محدس کا تین دن میں رد کر ڈالا تو خود ہی بتائیں اس کی کتاب میں کیا ہوگا اب یہاں تماشا دیکھو ہاں ابن حجر حتمی رحمہ اللہ نے خزلان کا لفظ یہاں سے گرا دیا سنیا واحد ہے وہاں پر سنایا کر دیا جیسے پتہ چل رہا ہے کہ مانا اٹھایا لفظ نہیں اٹھایا اگلے لفظ افسوس ہے اپنے حجر افسوس ہے آپ پر آپ پر افسوس ہے جب خیانت کسی کی ثابت ہو جائے نا میرے خیال میں وہ امامت کا حقدار نہیں رہتا پھر خیانت کا کیا مطلب عالم ہو کر خیانت کرنا یہ لفظ حضرت نے نہیں اٹھائے یہ جو پڑھنے لگا ہوں آپ ابن حجر حیتمی نے نہیں اٹھائے ایب نے جو کتاب سے نہیں لیے جو پڑھنے لگا ہوں کیا کہ سر شریف کو مدینہ میں بھیج دیا یزید نے وہ قطرت معذ اللہ امام حسین کے سر شریف میں بدبو پڑ چکی تھی ایمام سے کہتا ہوں ابن جوزی مر گیا اگر زندہ ہوتا میں کربان پکڑ لیتا ہوں اس کو گھر پکڑ لیتا ہوں میں جوزی تو یزید کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یا حسین پاک کے ساتھ کر رہا ہے حسین پاک کے سر شریف میں اگر بدبو پڑ گئی تو ظالم مجھے بتا تو صحیح پھر دنیا میں شہید کون ہے اور تون نے اپنی طرف سے لکھی دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے سر شریف بک کی بو بدلنے کا دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے ابن ضروری کی اپنی زیادتی اپنا ظلم یہ اپنی ضرورت ہے کچھ ہے آج کل چودہ سو سال گزر گئے ہر جماعت والے کہتے ہیں ہمارا بندہ شہید ہو گیا اس میں خوشبو تھی اور ہمارے امام کے سر شریف میں بدبو تھی تو پھر شہادت کیسے ثابت ہوتی ہے وہ ایمان سے کہتا ہوں میں نے اپنے ایک دوست کا جنازہ پڑھایا چار مہینے نکال چار مہینے مٹی میں دبے رہنے کے ساتھ باپ جس کو پانی بھی لگتا رہا فصل میں چار مہینے بعد با, بابا تفیل اس کا جنازہ میں نے خود پڑھایا پورا جنازہ کہہ رہا تھا یار یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے پولیس والے کہتے تھے یار یہ تو فقیر آدمی ہے بھائی کوئی بتاؤ پولیس والوں نے آ کر لاش نکالی چار مہینے بعد یار یہ فقیر بندہ یار دیکھو تو صحیح ایک بال خراب نہیں ہوا تھا داری شریف پوری تھی ہاں جی وہاں پر جگہ جا کر دیکھیں تو آپ مانی نہیں گے سکتے کہ یہاں پر رکھا ہوا جسم بچ جائے میں بچا ہوا تھا اور خوشبو تھی تو بتاؤ ظالموں کیا, کیا ظلم امت کے ساتھ ہو گیا ہے کن کن لوگوں کی طرف سے ہو گیا ہے کس کچھ کو روئیں حضرت معاویہ کے گھر کے ساتھ دشمنی وہ لوگ اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ابن جوزی سے خود گستاخی ہی ہو گئی امام حسین کی اس کو کیا کہو گے میں تو کہوں گا یہ کرامت حضرت معاویہ کی کہ ابن جوزی تیری مت ماری جائے گی کہ تو ظلم کیوں لکھ رہا ناجائز کیوں لکھ رہا ہے جو جائز تھا وہ قلم وہاں تک محدود کیوں نہیں رکھا آگے قلم کو کیوں بڑھایا بڑھایا ہے تو پھر حسین کے متعلق بھی بڑھا یہ نتیجہ نہیں دو. یہ اسی طرح کی بات ہے یہ مرتبان کا بھائی وہ مدسر رام مجھ پر اس نے بھوک ماری امام حسین کو باغی کہتا ہے میں نے تو زندگی میں سوچا نہیں تو اب خدا نے کیا لانت اس پر کی آخر میں استاد تھا استاد پر جھوٹ اور اتنا بڑا الزام نتیجہ کیا نکلا حسین کا حامی بنتے ہوئے اپنے منہ سے یہ باغی ہونے کا لفظ نکلا اور پھر نیٹ پر کچھ دنوں کے بعد معافی مانگنی پڑی بس تو تو مجھے کہہ رہا تھا باغی کہتا ہے خدا نے بتا تیری زبان کو کیوں ملعون بنا دیا ہے تیری زبان ملعون بنی تیرے اختیار میں نہ رہا تو, تو کہہ چکا ہے مت تیری ماری گئی پھر باغی امام حسین کو کہہ رہا ہے اور پھر بعد میں معافی مانگ رہا ہے اب سمجھ لگ گئی حق والوں کے ساتھ اگر کوئی پنگا لے تو ایسے ہی ہوتا ہے یہ کیوں چھپایا ہے ابن نے حاضر نے یہ لفظ کیوں نہیں اٹھایا میں نے جلدی کے حضرت کو پتا چل گیا تھا یہ غلط لفظ ہے یہ غلط ہے تو دوسروں کو صحیح سمجھ لیا تھا خیر اب دیکھو ابن حجر حتمی نے اگلے لفظ اپنی طرف سے بڑھایا کتاب میں نہیں ہے وہ حمل عالم نے بھی یہ سب آیا اونٹوں کے پالانوں پر شکر ہے یہاں پالان کا ذکر کر گیا جھوٹ ایسی ہوتا ہے جھوٹ کبھی ایک زبان میں چلتا ہے ادھر ننگے ادھر خود پالان پالانوں پر اعلی نبی کو قیدی بنا کر اٹھایا اب ابن حجر ہے یہ کہاں ہے کتاب میں ابن ضروری کتاب میں تو نہیں ہے یہ حضرت کی طرف سے پچر لگی ہے اور پھر اگلی بات تو اور زیادہ ظلم کر دیا الا اختابل الجمال کے آگے خود اپنی طرف سے تفسیر کر دی اے مبت سکین افل احمال ون نسا و مکشفا تو روس بل وجوہ آپ تو ماشاءاللہ اللہ فقیر امام ہے میں ایک بچہ ہوں بچہ ہونے کے حیثیت سے عرض کر رہا ہوں یہ جو آپ نے تفسیر میں الفاظ بڑھائے ہیں کہ بیویاں رسیوں کے اندر وہ سارے باندھے ہوئے تھے اور عورتیں جو ہیں بیبیاں ان کے سر اور منہ ننگے تھے ابن جوزی کے کون سے لفظوں سے تم نے یہ مانا لیا ابن حجر بتا <بت> وہ ہم بچے بیٹھے ہیں لغت عربی میں ہم جانتے ہیں کہ یہ مانا کہیں سے ہونا ممکن ہی نہیں ہے <بت> تم نے کہاں سے لے لیا اتنا بڑا ظلم امت سے کرتے رہے تب کبھی میں نے حال دیکھا یا سوائے کل محرے بڑے شد و کے ساتھ رابضیوں کا رد کیا اور قربان جائیں خود ہی کتاب کے اندر ایسا جملہ لکھ دیا سارے جملے سے ساری کتاب کو دھوکر ڈال دیا راپزوں کے لیے وہی ایک جملہ کافی ہے وہ اٹھا کر رکھیں گے وہ کہیں گے حضرت یہ کیا لکھا ہے ہم تو پھر سچے ہیں جاؤ موج کرو لا ولا ابن حضرت کا ایک اور عجوبہ ظلم دیکھیں کہ حضرت نے السوائق میں لکھ دیا فقط اخرج الواقدی مین تو عبداللہ بن حنزلہ بن القسیل قلعہ یعنی وشرب الخمر یشرب الخمر و اداسلا واقعی نے کئی طریقوں سے کئی سندوں سے روایت کیا کہ عبداللہ بن حنزلہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم یزید کے خلاف نہیں نکلے جب تک کہ ہم نے یہ خوف نہیں کیا کہ آسمان سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے یہ شخص ماں بہن بیٹیاں سب کے ساتھ نکاح جائز رکھتا تھا بتی جائز رکھتا تھا شراب پیتا تھا دندمازے چھوڑتا تھا اب عجیب بات یہ ہے کہ ظلم یہ ہے عجیب کہ حضرت لکھ رہے ہیں واقعی روایت کر رہا ہے اور واقعی میزان التدال میں واقعی کے متعلق بہت لمبا کلام ہے چاند کا سناتا ہوں ابو حاتم کہتے ہیں متروک احمد بن حنبل فرماتے ہیں کرزاب یحییٰ بن معین فرماتے ہیں علی سب سے اور ایک بار فرمایا تب حدیث ہو اس کی حدیث لکھنے کے قابل نہیں ہے ابو حاتم نسائی کہتے ہیں یاد الحدیث حدیث من گڑت بناتا ہے دھارا کتنی کہتے ہیں فی ضعف ابن وادی کہتے ہیں حادیث ہو غیر محفوظہ محفوظ ہوا بول بلا امر اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں یعنی شاز ہیں اور جتنی شاز ہیں جو ملاوٹ شلاوٹ ہوتی ہے حضرت کی طرف سے بل بلاؤ منو یا علی بن مدینی امام بخاری کے شیخ فرماتے الواقی یا حدیف آخر میں امام زاوی نے فیصلہ فرمایا وس تقرر الجما اعلی وحن اجماع اور اتفاق ہو گیا اس بات پر باقدی ضعیف ہے اس کی حدیث میں زوف اور بہن ہوتا ہے ہمیشہ اتنے غلیظ بندے کی روایتیں لے کر حضرت اور ساتھ میں کہتے ہیں طرق و ترک کا کیا فائدہ دے گا جب اصل جو ہے سارے طریقوں سارے سندوں کی اصل باقدی ہے تو اوپر جتنے مرضی تعطد ہو جائیں سب کے بیانیاں ہوگی یہ دیکھو مت کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں چسکا تھا کہ جھوٹی باتیں جس طرح کی آتی ہیں جمع کرو اور کتاب بناؤ موٹی ساری اور لوگوں کے سامنے رکھ دو اور اگلے کہیں کیا امام ہے بھائی دیکھو ہاں کیا مواد جمع کر دیا خدا پاک کو حساب دینے کی تو انہوں نے سوچی نہیں تھی میرے میں تو یہ الفاظ سر منہ کھلے ہوئے بیبیوں پاکوں کو لے جایا گیا لا حول لاہور اب, آب. البدایہ و نیا سے آپ کو سناتا ہوں ابن حجر حت ابن کثیر کے تو کچھ نہیں ہے نا وہ تو بہت بڑا بندہ ہے پرانا ہے یہ دیکھو بھائی جو دارو ابن کثیر دمشق کی چھپی ہوئی البدایہ و نیا اس کی جز آٹھ سفا نمبر دو سو اکہتر پھر لکھا ہے وہ اما بقیت و اہل ہی وہ نسائی ہی وہ حرم ہی فعم نہ عمر سعد وکل اب میں یقلا ہوں اور کبو ہوں فی یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے توجہ درا کہاں کی بات ہو رہی ہے یہ کربلا شریف سے جب انہوں نے ظالموں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا اب بی بی پاک جو مستورات تھیں ان کو لے جانے کے لیے کربلا سے کوفے کی طرف لے جانے کے لیے ابن زیاد نے کیا یہاں پر جو لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ کے گھر والے حرم محترم کو عمر بن ساگ نے ایسا کیا ایک بندہ ایک بندہ اس کو ذمہ دار بنایا کہ ان کی حفاظت کرو پھر سوار کیا ایسے اونٹوں پر فی ال جن اونٹوں پر وہی کچاوے رکھے ہوئے تھے جن کجاووں پر اوپر پردہ پڑا ہوا تھا میں کیا کہتا ہوں کہ ہمارے پہلے لوگ مسلمان خصوصاً ان زمانوں کے جن زمانوں کی تعریف پاک رسول نے کی ہے وہ ظالم اپنے کسی حکومتی مقصد کے لیے انہوں نے ظلم کیا ہوگا لیکن بے غیرتی بے حیائی زنا شراب نوشی جیسے برے کام ان لوگوں نے نہیں کیے اس کی دلیل یہ دستورات ہے تجیے بات کو حوادج میں بٹھایا گیا یہ سراسر ان لفظوں کا رد ہے جو اللہ حضرت یہ جتنے روایات اعلی حضرت کے پاس ہے یا یہ لوگ سناتے ہیں یا اس وقت میں سنا رہا ہوں ہمارے سامنے ان کی اتنی خاص ان کی ان کی حیثیت نہیں ہے لیکن جس ت... کیونکہ وہ بھی تو ایسی ہی روایات کا سہارا لیتے ہیں تو ہم بھی انہی روایات کا سہارا لے کر ان کو سنا رہے ہیں تو ہم اتنا تو ضرور مطالبہ رکھیں گے کہ جو بات نہیں نظر آئی وہ کہاں سے لے لی اور جو کتابوں میں پڑی ہوئی ہے وہ نظر کیوں نہیں آئی سوال کو یہ پیدا ہوتا ہے ایک حوالہ ہو گیا اگلی بات صفحہ نمبر دو سو بہتر سے تو مسارو بہم کربلا ہتہ داخل القوفہ تھا ابن زیاد و اجرا الحم النفقات و الکساوی کربلا سے لے کر گئے تو ابن زیاد نہیں میں سارے خرچے دیے یہ لفظ اجرا علیہم لے من نفاقت نفکا کس کو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں نان و نفکا یار کس کو کہتے ہیں خرچے کو سارا خرچہ دیا ولکسا اور کپڑے دیے کپڑے دیے مستورات اور تمام کو یہ صفحہ نمبر دو سو بہتر پر ہے صفحہ نمبر دو سو چوہتر پر یزید کی بات آ گئی یزید کی بات آ گئی کہ جب یہ قافلہ شریف یزید کے پاس پہنچتا ہے غلما ود احم یزید قول علی بن حسین قبلہ بن اسمیہ اوسا بہن زال کر رہ سوں گا یہ ریز نہیں ایک نہایت ایماندار جانبدار بندہ اس کو مقرر کیا قافلے کو لے جا مدینہ شریف اب یہ لکھ بات سمجھنا یہ لکھے ہوئے ہیں لفظ صاف وہ کیسا یزید نے سب لشکر کو کپڑے دیے وہ تو کپڑوں کے کپڑے دے رہا ہے تم کہتے ہو مون ننگے ہیں اور سرن ننگے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے لے گئے صفحہ نمبر دو سو پچہتر فرق علیہم یزید یزید کا بعد میں سناؤں گا باسب ہے میرا الحمام سب کو حمام کی طرف بھیجا بادشاہوں سے بادشاہ ہمام جس میں نہاتے تھے گھر والے ان کی طرف بھیجا وہ اجرا علے یزید نے سب کو کپڑے پہنا عتی دیے بولا آتایا کھانے کھلائے انزل ہم تھی دارے ہی ان کو اپنے گھر میں رکھا سب کو سب مستورات کو گھر میں رکھا اپنے اب امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں افسوس ہے کاش کی آلہ حضرت بھی یہ جی لفظ لکھ جاتے ہیں سناؤ مودے سے کثیر کے الفاظ سناؤ فرماتے ہیں اب آگا یلر انم ہوا جنا اے لبایا آرایا کہ یزید کے یہ جملے تو صاف رد کر رہے ہیں کپڑے پہنا والے سب خرچے دینے والے یہ تو رد کر رہے ہیں رافضیوں شیوں کی اس بات کا جو کہتے ہیں کہ ننگے اونٹ اور ننگے سر اور ننگے بدن اونٹ بھی ننگے تھے اور ان کو بھیجا گیا فلان حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں یہ روایت تو رد کر رہی ہے رافضیوں کی اس بات کی اور بڑے افسوس سے کہتا ہوں ہمارے امام لوگ جس بات کو رافضیوں کی بات کہہ کہہ کر اور اس کے مقابلے میں روایتیں پیش کر رہے ہیں اعلی حضرت نے اسی کو لیا اور فتحورس بھی ہم لکھ لی یہ پہ سننے والوں کو عجیب باتیں تو لگیں گی آخر اتنا عرصہ جھوٹ سنتے سنتے پک گئے اب کانوں کو تو کھرچنا پڑے گا ہاں لیکن بحمد اللہ مجھے کان کھرچنے کا بہت طریقہ آتا ہے ہاں آخر سچ سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں آج مخالف بھی موافق بھی کہتے ہیں یار بات اس کی ٹھیک ہے یار بات اس کی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا کام نہیں کچی بات کرنا ہمارا کام نہیں بات ایسی کریں گے انشاءاللہ سب کی دوڑیں لگ جائیں گے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یارود قولرا فضا تو صاف بتا رہا ہے کہ اللہ حضرت نے راپسیوں کی بات لی اور اپنے کال اپنے اس میں رکھ لی فتح میں جنائب بلے بلے یہاں پر یہ بھی لکھ رہے ہیں فرماتے ہیں شیعوں نے یہاں تک بھی جھوٹ گھڑا ہے کہ وہ اونٹ جس کی دو کہانیں ہوتی ہیں دو کوہانوں والا اونٹ دیکھا ہے آپ نے نیٹ پہ آپ کو نظر آئے گا عرب میں ہوتا ہے عرب میں دو کوہان ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے دو کوہان ہوتے ہیں اس کے ایک آگے ایک پیچھے وہ اوپر ہڈی ابھری ہوتی ہے نا ابھری ہوئی ہڈی کو کوہان کہتے ہیں نا تو دو کوہانوں والا ہوں شیعہ کہتے ہیں کہ جب کافلے کو بغیر پالانوں کے ننگے بدن اونٹوں پر بٹھایا گیا تو فوراً اسی وقت ایک کہان نکل آئی oh, oh, oh. اور پودو آگے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماموسین تو مجھ لام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ جھوٹ رافی بولتے ہیں اور اس جھوٹ کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ تو اتنا عزت اکرام کے ساتھ ہم پہ بیٹھا بیٹھا کر بھیج رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ننگے اونٹ اور ساتھ میں اونسی وہ بھڑوے جھوٹ بولتے تو کوئی سوچتے یہ کربلا سے پہلے کی تاریخ میں بختی اونٹ ان کو کہتے ہیں بختی وہ بختی اونٹ دو کو آنے والے یہ تو کربلا سے پہلے موجود تھے تو بھڑوے تازی کوہان کہاں سے بگڑ آئی کیا گزار لوگ ہیں یار بتاؤ تو کیا گیا جھوٹ لانت ہے ایسے لوگوں پر جو بزرگوں کے قریب ہونے چاہتے ہیں ان کو جھوٹ کے ساتھ راضی کر کے کمی نے جھوٹ کے ساتھ راضی ہونے والا بزرگ نہیں ہوتا وہ تیرے جیسا بڑوا ہوتا ہے وہ امام ہے وہ بزرگ ہیں سچائی پر ہمیشہ رہے اور سچائی پر وہ لوگ جان دیتے گئے تو سمجھ لو ایسے جھوٹوں کے ساتھ ان کا قرب حاصل نہیں ہوگا ایسے جھوٹوں کے ساتھ تمہیں بخشے نہیں مل سکے گی لانت مل سکے گی اگر ان کی بارگاہ سے سپرک پہ راہم پہ لینی ہے تو ان کے ساتھ سچ کا معاملہ کرو سچ کا معاملہ کرو سچ کا معاملہ. یہ تو بھئی کہانیاں یہ باتیں ختم ہو گئی کہ یہ سراسر جھوٹ ہے کوئی اونٹ نگوں پر نہیں بٹھایا گیا انتہائی عزت اور اکرام کے ساتھ ان کو لے جایا گیا یہ سبایا مبایا کبایا یہ جو کچھ یہ سب لانتیوں کے پاس باتیں ہیں یہ کوئی حقیقت بات ایک بھی نہیں ہے وہی کو حقیقت جو تاریخ تبری میں صحیح تاریخ تبری لکھا ہوا اوپر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ صحیح روایات ہیں اور انشاءاللہ شاء اس کے میں چانتا اقتباسات آپ کو سناؤں گا اب اگلی بات بڑوے مولوی بڑوے سے بڑوے. بڑوے. بڑوے. بڑوے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ بڑوے ہیں خیرت ہے دلے پیسے کے کتے ہیں جان بوجھ کر یہ لانتی حرام زادہ جھوٹ بولتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے باتیں بنا رکھی یزید خوش ہوا جب کافلا پہنچا تو خوش ہوا آئے. یزید نے سارا کام کروایا ہمارے ماموں نے لکھا یزید ذمہ دار نہیں گڑبڑا کا اب بات سمجھنا تو اب میں اللہ کب حسن لے گئی ریگی یہ تو میرے سامنے کوئی علم والا بیٹھا ہو تو پھر میں چسکراؤں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ایک ایک جملے پر اس کی جان نکلتی جائے گی انشاءاللہ ایک ایک بات پر ایک ایک بات پر یزید رویا جب یہ قافلہ شریف پہنچا یزید رویا ابن مرجانہ ابن زیاد پر لانت بھیجی اور جو کچھ کہا اب کتابوں سے سنو سب سے پہلے اللہ اکبر طبقات ابن ساد یہاں پڑی ہوگی طبقات ابن ساد کا سیاخ اسی کو یہ سامنے رکھے رکھتے ہیں زیادہ اور یہ ابن کثیر لے رہے ہیں اس سے ایک دو جگہ پر آیا ہے طبقات ابن ساتھ میں پہلے آپ کو یہاں سے سناتا ہوں آئینا یزید ابن محاویہ جب قافلہ پہنچا تو یزید کے آنکھوں آخو سے بھر گئی وکال اکن تو اروا منتا اتمبے دون قتل حسین کہنے لگا اپنے فوجیوں سے میں حسین کے قتل کے بغیر اگر تم میری بات مانتے تو میں راضی تھا یہ جو تم نے کیا اس پر میں راضی نہیں ہوں لہ ابن سمیہ، یہ لفظ ہے ابن مرجانہ پر رانت ہو اما ولہ لو انی صاحبہ بہو لو تو ہو ورحم اللہ الحسین ولم یسیب اللہ دیا گرا سے وولما بولے حسین بھائی نے کما قتل تو آنکھیں آسموں سے بھر گئیں اور اپنے فوجیوں سے کہا قتل حسین کے بغیر میں تم پر راضی تھا ابن سمیہ پر لانا تو خبردار اللہ کی قسم اگر میں ہوتا وہاں لافو تو میں حسین کو معاف کرتا قتل نہ کرتا و رحم اللہ حسین حسین فرم اللہ رحمت فرمائے یزید نہیں دعا کی ولم سے ہی اور جو سر شریف لے کر آیا تھا اس کو ایک ٹکا نہ دیا کوئی انعام نہ دیا جب سر شریف رکھا گیا کہنے لگا اما و ہے یہ کہتے ہیں اس نے چھوٹی ماری دانتوں پر وہ, فرم, وہ کیا کہہ رہا ہے اما و اللہ اللہ کی قسم لاحب ماں قتل تو میں آپ کو قتل نہ کرتا اگر میں وہاں ہوتا اگلی بات بھی عجیب سنو یہ ہے سفر نمبر 273 اس پہ عجیب بات لکھی ہے جو لایا تھا نا لایا تھا وہ تھا محفظ نام کا بندہ محفظ بن سالبا آحف بن وہ ال نوز اللہ اس نے بکواس کی امام کو یزید نے وہ بکواس سن کر کہا ماں والد ام محفظ ان شر و الم جو ام محفظ نے جنا یعنی تیری ماں نے محفظ سے کہا جو تیری ماں نے بچے جنم دیے وہ شر اور کمینے تر ہیں یعنی کیا مطلب کہ تو حسین کے بارے میں یہ لفظ بول رہا ہے اب وہ تو اندھا ہو کر آ رہا تھا کیونکہ قتل کر کے آ رہا تھا تو یزید کہہ رہا ہے اس کے جب وہ امام پاک کو بکواس کرتا ہے اور یزید اس کو جواب دیتا ہے کہ تیری ماں نے جو جنم دیے نا وہ کمینے ہیں کہ میں کتابوں سے سنا رہا ہوں اپنی کہانی نہیں سنا رہا دو سو سفر یہ لفظ ہے کب اللہ ابن مرجانا لوکانت بہ ن ہوں بین کرا بتم و رحم الماف الحم و سب کم کرا اللہ تعالی لعنت بھیجے ابن مرجانہ پر اگر ابن مرجانہ اور حسین کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوتی تو یہ نہ کرتا اور اس طرح جس طرح اس نے بھیجا ہے اس طرح ان کو نہ بھیجتا اصل میں رشتہ دار نہیں تھا یعنی یزید تو رشتہ دار تھا نا امام حسین نے یزید کو اپنے چچا کا بیٹا خود فرمایا تھا کربلا میں یہ بھی دین رکھنا کربلا میں امام حسین اور یہ کون لکھ رہے ہیں شیعہ امام حسین نے فرمایا مجھے لے چلو یہ امیر المومنین یزید کی طرف امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو امام حسین نے یزید کو فرمایا امیر المومنی سیوں کے پاس بھی یہ لفظ موجود ہے اور سنیوں کی سند صحیح بخاری مسلم کی سند بخاری مسلم عباد بن عوام حسین ابن عبد الرحمان یہ سند بخاری میں موجود ہے محل احتجاج میں اسی سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ کربلا نے کربلا میں امام حسین فناشم الحسین اللہ علیہ السلام سی روح المین سی رو ہولا امیر المومنی تاریخ تبریقی صحیح صنعت بخاری مسلم کی صنعت کے ساتھ جو روایت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کربلا شریف میں امام حسین نے فرمایا اللہ رسول کا اسلام کا واسطہ ہے تمہیں مجھے امیر المومنین کے پاس لے چلو کس کے پاس مجھے تو سمجھ نہیں آتی یار تم لوگوں نے کہاں سے کہانیاں سنی ہیں اور کہاں سے اگلوں نے جوڑی ہیں کی بہت بڑی کتاب تلخیص الشافی <سؤال> تلخیص الشافی میں شیخ الطفا نے لکھا امیر المومنی بہار الانوار میں باقر مجلسی نے لکھا امیر المو اور تمہاری یہ صحیح کے ساتھ امام حسین خود فرما رہے ہیں یزید کو امیر المون اب فرمائیں تو فرماتے امیر المن کے پاس لے چلو تو چچے کا بیٹا وہ میرے چاچا کا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا لے چلو مجھے ادھر لیکن ان خبیسوں نے نہ مانا خیر اب یہ دیکھتے جاؤ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے یہ حوالہ آ گیا دو سو تہتر سفید کا کب بحلہ ہوئے بنا مر جانا اگر رشتے داری ہوتی تو ایسا نہ کرتا دو سو پہ عجیب بات یہ ہے جو بات سنانے لگا ہوں ابو مکھنب سے ہے چشیوں کا راوی ہے رافیوں کا یہ اس نے لکھی ہے حافظ ابن کثیر اس سے لکھ رہے ہیں اور جس سے پانی کا بند ہونا سارا سناتے ہیں یہ باتیں اس کی نظر نہیں آتی یہ کیا لکھا ہوا ہے انفاطمہ بالت علی قالت لمبا اجلسنا بہن یزید رکھ کا لنا وہ امرانا بے شعی و آلطفانہ جب ہم یزید کے سامنے بیٹھے تو ہمارے لیے اس کا دل میں انتہائی نرم ہو گیا دل میں اس کے درد آ وہ آمارا لناب <بِشَّئِد> شعی ہمارے لیے حکم کیا کہ ان کے بندوبست کرو ان کو وہ الطف اور ہم سے انتہائی نرمی کی انتہائی لطف اور مہربانی کی سنتے چلے جاؤ اگلا چلو دو سو چوہتر یزید نے نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں ان سے کہا ان کو مدینہ لے چلو مدینہ میں بھیجو لیکن ساتھ میں ایسا شخص بھیجنا جو انتہائی امانت دار ذرا برابر ان کی عزت میں فرق نہ آنے پائے یہ یزید نے کہہ کر بھیجا توجہ ذرا اکیلا نہیں بھیجنا اس کے ساتھ مرد ہونے چاہیے اس, اس کے ساتھ پیادا رجاز پیدل چلنے والے بھی ہونے چاہیے گھوڑے سوار بھی ہونے چاہیے وہ دائیں بائیں چلتے رہیں اور کسی کو اس قافلہ شریف کی طرف آنے نہ دیں اور علی بین حسین خاص تھے توجہ گھر میں اب آگے جو روانہ کرنا تھا مدینہ شریف کی طرف تو گھر میں تیاری ہونی تھی تیاری کے لیے گھر میں بھیجا فس تک بلا ہنسا لاویہ و یب کی نا یو نوشنا خیم اکمل مناحل حضرت معاویہ کے گھر والے وہ سارے جمع ہوئے یہ ہرم پاک جب گھر گئے تو سب بیبیاں پاکاں حضرت معاویہ کے گھر والے وہ روتے رہے اور تین دن تک امام حسین کو روتے رہے کتنے دن تک یہ پڑھ رہا ہوں کتاب سے پڑھ رہا ہوں وہ کھانا یزید لا یاسین عمر بن حسین یزید صبح کا کھانا شام کا کھانا کھاتا تھا تو امام حسین العابدین کو اور ان کی بھائی عمر بن حسین یہ میں یہاں پر دیکھ کر پڑھ رہا ہوں امام زین اللہ عبدین کے ساتھ ان کے ایک اور بھائی بچ گئے چھوٹے جن کا نام تھا عمر بن حسین تو دونوں کو یزید صبح کا کھانا اور شام کا کھانا اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتا تھا یہ سارا دیکھ سک پا رہا ہوں آگے اسی صفحہ پر لکھا ہے اللہ اکبر یہ اب, اب یہ جو لفظ سنانا چاہتا ہوں یہ بھی ذرا سننا عجیب و غریب لفظ ہے یہ تو کتابوں میں ہے سنائے کیوں نہیں گئے اس کا مطلب ہے گل سے چننے والے لوگ رہ گئے گل سے چننے والے جہاں گلط نزل آئی کبے کی طرح اٹھائے کبے کی طرح اٹھائے رکھتا اور جہاں پھول پڑے تھے وہ اٹھانا گبارہ نہیں افسوس ہے یار کیا لفظ ہے دیکھو تو صحیح کہا میں سمیا پانت اگر میں امام زین اللہ سے اگر میں تیرے باپ کے سامنے وہاں ہوتا تو جو وہ مانگتے میں وہی دے دوں یہ لفظ ہے یہ لفظ ہے ما سالانی خسلطن اللہ تو ہوں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یزید کو پتہ چل گیا کہ تین خصولتیں بانگیں تین خصلتوں کی بات آتی ہو تین شقوں والی یا واپس جانے دو یا سرحد پر جانے دو یا یزید کی طرف امیر المومنین کی طرف لے چلو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوں بیعت کرتا ہوں تو انہوں نے کوئی نہ مانی یزید کو اس بات کی خبر ہوئی اس نے کہا امام دین العابدین سے خدا کی قسم میں اگر ہوتا تو آپ کے باپ جو مجھ سے خسلت مانتے جو شک پیش کرتے میں فوراً قبول کر لیتا ہوں اگلی بار سنو اگلی بار سنو یزید کہتا ہے والا دفاع ات الحق ہو بےکل مستی اگر حسین کو بچانے کے لیے مجھے کوئی اپنی اولاد قربان کرنی پڑتی میں اولاد قربان کر لیتا لیکن حسین کو بچا لیتا اس کو قتل نہ ہونے بتاؤ تو صحیح ہے یہ کیا لگا یہ کیا لگ جائے کبھی موتزلی ہے معمر بن مسن وہ موتزلی ہے علم کی دنیا کو پتا ہے اس کا موتازلی اور موتازلہ جو ہے وہ تو کتنے معاوے کو وہ کافر کہتے ہیں مولا علی کو کافر کہتے ہیں اس کی ایک روایت آئی پہلے تو رویا پہلے تو خوش ہوا پھر رونے لگ گیا اس ڈر سے مارے کیا گے وہ پریشان ہو گیا شرم کر بے گھر تیرے نزدیک اگر اس نے مروایا مار دیا گیا جس نے مروانے میں گھبراہٹ محسوس نہیں کی بعد میں تیرے باپ سے ڈر رہا تھا کیا اگر ڈرنا تھا تو پہلے ڈرتا لیکن اسے خبیس معمر کے مقابلے میں یہ اتنا روایتیں آ رہی ہیں یہ ہسن لگ رہی ہیں ایک میں آپ کو حسن لے رہی روایت پھر سناؤں گا انشاءاللہ شاء وہ میرے پڑی ہوئی ہے ہاں یہ پکی بات ہے کہ یزید رویا باقی سب جھوٹ جھوٹ کہنے لگا میں اپنا بیٹا دے دیتا لیکن حسین کو قتل نہ ہونے دیتا باتیں بنانے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا دی اگلی بات مال وغیرہ دیے تیار کیا کاشت جو ساتھ میں بندہ بھیجا ساتھ تو اس بندے کو کہہ کر بھیجا کیا نا راستے میں جاتے ہوئے کوئی ضرورت محسوس ہو تو فوراً خط بھیجنا میرے پاس پکانا ڈال کر رسول الدی ارچلے منت فوری تھوڑے کو وہ وفی خدمت محتا المدینہ جو کاصر صاحب بھیجا اتنا امانت دار دینت دار بندہ تھا مبارک قافلے کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا تھا راستے سے دور ہو کر چلتا تھا کہیں مستورات شریف کی بے حرمتی نہ ہو جا سیدہ طیبہ تو فاطمہ بنت حسین طیبہ دا بی بی زینب اباد کی چھوٹی ہم شیرا وہ اپنے بڑی بہن محترما کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یہ کتنا بڑا اچھا بندہ ہماری خدمت میں دیا ہوا ہے ہمارا حق بنتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ احسان کریں بی بی زینب فرماتی ہے کیا دینا چاہتی ہو انہوں نے عرض کی ہمارے کانوں میں جو زیور ہے اور آپ کے کانوں میں زیور ہے یہ زیور اتار کر دے دیتے ہیں اتنا ایماندار بندہ ہمارے ساتھ چلتا اللہ یہ دیکھو لوکیت قال ف سواري و دم لجي واخذت سوارها و دم به اليه واعذرنا الى وقلنا هذا جزاؤك بحسن صحبه كلنا فقال لو كان الذي سلعتوا معكم مما هو للدنيا كان في هذا الذي ارسلتمه وما يرديني وزياده ولكن والله ما فعلت ذلك الا لله تعالى ولقرابتكم من رسول الله تاریخ قبری کی روایت ہے جب سیدہ بی بی فاطمہ بنت حسین اپنی بڑی ہمشیرہ محترمہ کو عرض کرتی ہیں وہ فرماتیاں کیا دیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے یہ فرماتی فرماتیا ہمارے پاس دیورات کو ہیں یہ ہمارے پاس دیکھو کانوں کے دیور ہیں اور جو ہاتھوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ اتارتے ہیں ان کو اس کو دے دیتے ہیں جب دیا بھیجا یہ تیری خدمت کا سلا ہے اس مرد خدا نے کہا جس کو یزید نے امین بنا کر بھیجا تھا اس نے کہا اگر یہ ساری خدمت میں دنیا کے لیے کرتا تو یہ تمہارا بہت بڑا احسان ہوتا لیکن میں نے جو کر رہا ہوں خدمت اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور رسول اللہ کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے کر رہا غلط سے چن چن کر کتابوں سے اٹھانا عوام کے مطلب کی بات کرنا خبیصوں کے دلوں کو راضی کرنا اور بات ہے اللہ رسیول کو راضی کرنا اور حق سچ کی بات اٹھانا میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں میں جو پڑھ رہا ہوں ایک لفظ غلط کر کے ثابت دکھاؤں توجہ ہے اللہ دو سو چوہتر سو بس یہ بھی ہے یہ بات سمجھنا یہ بھی عجیب بات یہ میں نے کثیر لکھی ہے سنت کے ذمہ دار بول میں ان <مید> کی بڑی, بڑی, بڑی, بڑی, بڑی, بڑی ایسی بات سنانا چاہتا ہوں <مید> جس میں انشاءاللہ اللہ نہ دین کے خلاف بات ہے نہ شریف کے خلاف ہے نہ صحابہ کے خلاف ہے نہ بیت کے خلاف مسلمانوں کے حق میں جی وہ بات سنا دیکھو جب حسین پاگ کا سر دیکھا یہ نہیں دلوقتي. کہنے لگا یار تمہیں پتہ ہے حسین نے یہ قدم کیوں اٹھایا کہا نہیں اس نے کہا کہ حسین کا خیال ہے اس کا باپ میرے باپ سے افضل ہے اس کی ماں فاطمہ بن پہ رسول میری ماں سے افضل ہے اس کا نانا رسول اللہ میرے نانے سے افضل ہے اور یہ مجھ سے افضل ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ حکومت کا حقدار میں ہوں کیونکہ میں افضل ہوں اس حسین کی یہ بات کہ اس کا باپ میرے باپ سے افضل ہے وہ تو محکمہ خدا کی بارگاہ میں ہو چکا ہے مقابلے میں آئے فیصلہ میرے باپ کے حق میں ہو گیا کرنے <تصفح> والوں نے فیصلہ میرا وہ فین کا فیصلہ میرے باپ کے حق میں ہو گیا رہی اس کی یہ بات کہ اس کی ماں میری ماں سے افضل ہے فلا عمری <تصفح> اِنَّ رسول اللہ، اِنَّ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم خیر امن امی مجھے اپنی جان کی قسم ہے رسول اللہ کی شادی محترمہ فاطمہ میری اما سے افضل ہے وہ اما جدہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرم من جدی فل عمری ما احد یومنو باللہ والیوم الاخر یران رسول اللہ فینا عجلا ولا ندہ یہ کہتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نانا جی میرے نانے سے افضل ہے مجھے اپنی جان کی قسم ہے اللہ رسول توجہ کوئی بندہ اللہ کو مانے آخرت کو مانے مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ کو بے مثال نہ مانے مجھے حیرت ہوتی ہے روح مانی کے ہلکے مفسر پر جو تھوڑی سی ہوا سے اڑنا لگ جاتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہے روح روحمان کون ہے محمود آلوسی لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے باقیاتن کھائے ہوئے ہیں حضرت بھی جذبات میں آ گئے اور جھوٹے جذبات دکھاتے ہوئے دعویٰ کر بیٹھے لگتا ہے لید تو پہلے دن ہی مسلمان نہیں ہوا تھا کر بغدادی اگر میرے سامنے بیٹھا ہوتا میں تیرا گربان پکڑ کر کہتا بتا کہاں سے جھوٹ بول رہا ہے کتابوں میں تو یہ ہے جلید کہتا ہے اللہ رسول کو اللہ کو مانے آخرت کو مانے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد عربی کو بے مثل نہ نمان تمہارے جیسے ماحول ان کو چلانا ان کو کھلانا دری میں کیا کام ہے یہ رول مانی کیا ہے چار اربی کے لفظ آ تم امام بن بیٹھے خبردار امامت ایسا پتو خانہ نہیں ہے امام الفاظ بولتے ہیں تو بڑے سوچ سوچ کر بولتے ہیں دیکھو میرے بھائی بھلا گنوئی یزید کہنے لگا حسین کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی, آئی،, آئی،, آئی،, آئی،, آئی، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اسے یزید نے آیت پڑی اللہ ہوں کلک تو ملک منتشا اللہ ملک ہوں مینشا دو آیتیں پڑی اور بتایا حسین کو یہ بات سمجھ نہیں آئی دین میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اس نے مجھے دی یہ سب حوصلہ کر جاتے یزید کے لفظوں سے یہ لفظ روایت کا سند کا ذمہ دار ہے اپنی کثیر ہے میں نے یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ امام حسین کے سبب سے خروج فرمایا یہ یزید کی زبان سے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ اب حافظ ابن کثیر کا کلام بھی آتا ہے یہاں پر آ, یہ تو کسی کو نظر نہیں آیا نا نہ حضرت کو نہ کسی کو افسوس ہے یار یہ کیا ہے دو سو چوراسی صفائی بھائی. حافظ ابن کثیر اپنی, اپنی طرف سے لکھنا ہے اپنی طرف سے کہتے ہیں بھلے سک اللہ لکھ جے استعان الادی بے موقام بل ولا جزید بن معاوی رضی بذالک واللہ اعلم ولا کارہہو والذی یکاد جغلب والذن ان جزید لو قادر علیہ قبل ان یقتل لعفا عنو کما اوصاو بذالک ابوہو و کما سرہ ہوا بہی مخبراً عن نفس ہی بذالک فرماتے ہیں ابن کسیر جزید راضی نہیں ہوا اور کئی بندے جو ان کی فوج میں آئے ہوئے تھے نا قتل امام پر ان میں کئی بندے تھے جو راضی نہیں تھے وہ کہتے تھے صرف پکڑو اور لے جاؤ یہ ابن کسی کے لکھ رہے ہیں بہت لڑنے والے مارنے والے تھے کہتے ہیں یزید بھی راضی نہیں تھا او بھائیو والا کارہا ہوں جو پیچھے سنا چکا ہوں کہ وہ اس کی نفی کرتا ہے اس وجہ سے اس کو ترک کر دیں وہ انہوں نے خود لکھا ہے اور فرماتے ہیں میرا غالب گمان یہ ہے کہ اگر یزید کو حسین پاک زندہ مل جاتے تو ایسا کام نہ کرتا قتل نہ کرتا یہ اگلی بات سن کما ابو حضرت معاویہ نے یزید کو وسیعت کی تھی کہ اگر حسین تیرے مقابلے میں آئے تو اس کو کچھ کہنا نہیں تو کیونکہ یزید کو اپنے باپ کی وسیعت تھی ان ظالموں کو جو کچھ کہا تھا وہ تھا صرف گرفتار کرنے کا اس ظالم نے شہید کر دیا جب پہنچے پتا چلا تو رویا پریشان ہوا کیونکہ ابا کی وسیعت بھی تھی اور خود بھی بتاتا ہے کہ میں ہوتا تو نہ قتل کرتا معلوم ہوا حضرت معاویہ بھی اس کام میں راضی نہ تھا یزید بھی خود راضی نہ تھا سمجھ نہیں آئی بات کی حق یہ ہے زہیر بن قین زہر بن قین دو سو پچپن سفح پر جو امام حسین کے ساتھی ہیں انہوں نے کربلا لگنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا جو کچھ کہا تھا وہ آپ کو سناتا ہوں یہ دیکھو خلو بینا ہے رجول و بینا اتنے عملی ہی یزید میں یردا وہ ہے خوشا فلاں امرین نے جدید لا یردہ دون قتل حسین امام حسین کو شہید کرنے سے پہلے زہیر بن قین جب تک شہید نہیں ہوئے انہوں نے کہا فوجیوں کو ابن زیاد کے ساتھیوں کو توجہ یار اس کو چھوڑ دو حسین اس کو چھوڑ دو یہ چلا جائے اپنے چاچا کے بیٹے یزید کے پاس امام حسین کے ساتھی زہین ظہیر بن قین کہ اس کا چاچا کا بیٹا یزید اور اس کو چھوڑ دو یا بوائے خوشا جدھر مرضی جان دے دو پل امری نے جدید لجردہ میں نے تو قتل قتل حسین کے بغیر وہ راضی ہو جائے گا, جائے گا. تم پر یزید جو ہم نے الوداع ون نہای سے یزید کے رونے افسوس کرنے شرمندہ ہونے اور عالبائز کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی باتیں سنائی ہیں وہ الوداع ون نیا اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اصل ماسز جو ہے نا سب کا وہ بھی دکھا دیں ان سب کا اصل ماخذ تبری ہے وہی باتیں ساری تبری میں موجود ہیں یہ چوتھی جلد پرانی الاعلامی کا متبوہ شان اکسٹھ کے حالات میں چوتھی جرس کے اندر ہے فتح میں آئی وقار قد ان تو اردا من تو اردا منتھا آت کمبون قطر حسین اللہ اما وَلّی صاحب اما و اللہ لنی لاف تو ان فراہم اللہ حسین ولم یسلوب جو آپ کو سنا ہے آگے اسی پر ہے اما و اللہ یا حسین لو انا صاحب اما قتل تو کا سفر نمبر تین سو ترپن پر دا بن نسا و سربیان فوج لان جائے فلاں لوکان ہوا فاطمہ بن تو حسین پاک اجلسنا اجلسنا رق لنا بہن اجدائے رکھنا و عمر النا بے شفا جب جانے کی باری آتی مدینہ شریف کی طرف یدید علی بن حسین کو بلاتا ہے پھر کہتا ہے لان اللہ مر جانا ہما و اللہ علی صاحب خصلت جو خصلت مانگتے والا دفاع تلا ہادفان ہو اور میں یزید سے موت کو دور کرتا بالکل مستفات ہو جس طرح میری طاقت ہوتی بولو حالانکہ باد اگر سے میرے میری اولاد میں سے کچھ حال چلا مجھے قربان کرنا پڑتا حسین کو بچانے کے لیے تو میں قربان کر دیتا اور حسین کو بچاتا وہ ما ولدت ام و محفظ الام و احمد جواب جو دیا تھا یہ بھی یہاں پر آئے وہ جو سنایا قصہ یزید کا کہنا کہ حسین میرے خلاف انہوں نے خروج کیوں کیا وہ سارا قصہ سنایا وہ بھی یہاں پر موجود ہے سوا نمبر تین سو پچپن کے یہ اتنا بات ضرور ہے یہ ساری روایتیں ابو میکرم کی ہیں ہاں اب طبقات ابن نصاب ہے تو ابن اب میں یہ دیکھو جو سیاقے سیاقے اپنے ساتھ جو مشہور ہے جس کو اچھے حال کا شمار کیا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں جو علم نہیں رکھتے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بی بی سکائنا بین تو حسین فرماتیاں یزید کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ اس حال میں آئی ہیں قید ہیں پکا رہا جا بنتا ہے آلے یا اشد تو مینو آلے مجھے اس, اس کی زیادہ تکلیف ہے اقسم سے اکثم تو بلّہ بین ابن ابھی زیادہ بین حسین کرابل ماقدمال فر رکھ میں نہ ہو وہ میں نہ یہ سارا تھا. اور یہ آگے پھر لکھا ہوا ہے کہ میں قطرے حسین کے بغیر راضی تھا پر اللہ وابا اللہ آ جلا کل تو صاحبہ سم اللہ اللہ تھا پھر قطرہ جلا پہ نقص سے بادوری تو فاغوان مجھے زندگی کا کچھ حصہ دینا پڑتا میں کر لیتا لیکن ان کو بچاتا بولا وزک تو ہوتی تو میں اس میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ وہ صحیح سلامت میرے پاس آتے اب یہ بتائیں کہ یہ طبقات ابن نے ساتھ کی ہے روایت اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کچھ حال ہے میں وہ بھی روایت سناتا ہوں جو ایک ہے دنیا میں صرف الوداع و نے آیا دیکھا یہ ایک روایت ہے فقال ابو عبیدہ ماں امر بن المسنوس بن حبیب الجرمی حد نو ماں امر بن مصنح محتاز کہتا ہے مجھے روایت کیا بیان کیا یونس بن حبیب یونس بن حبیب جرمی نے یہ نہوی ہے نہوی امام ہے ان کی پیدائش کہاں کس وقت ہے چورانوے میں سن چورانوے ہجری میں وفات کب ہے ایک سو پچاسی یہ ہر کا واقعہ کا کس میں پیش آیا 63 میں کس میں تو کتنے سال کا فاصلہ ہے اکتیس سال کا فاصلہ ہے جس میں آ رہا ہے یہ لین پہلے شرمندہ ہوا پہلے خوش ہوا اس کا پہلے خوش ہوا بعد میں شرمندہ ہوا لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے ڈر کر یہ روایت ہے صرف ایک اور وہ بھی پرلے درجے کی منقطع یونس جرمی اور اس واقعے کے درمیان کتنے سال کا بدلا ہے اکتیس سال کا اور اس کا پہلا راوی جو ہے وہ معامر بن مصنف محتاد ہے جو حضرت معاویہ کو کافر کہتے ہیں یہ اس روایت کا حال ہے اور جو روایت حاصل غیر ہی بنتی ہے بن ابھی سفیان والی ابن سال والی ابو مثلا والی والیاں کچھ عجیب بات اب سمجھو جو ایک روایت وہ بھی منقطع وہ بھی پہلا راوی پرلے درجے کا خبیز رین کا بداٹی موت موتازی خوش ہونے کی بات اس میں ایسا ہے. رونے کی بات اتنا روایات میں ہے کہ ابو مصنف کے کو چھوڑ دو تو پھر بھی مولا والی روایت مقبول کے درجے میں چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ان کو ملاؤ تو پھر تو اور اب سمجھیے گا اب امام ابن امام تفتہ کا مبلغ علم علم تاریخ میں فن تاریخ میں وہ سمجھیے گا کیا, کیا ان کے پاس علم تھا کہ ایک روایت مونکتے اس کو متواتر بنا دیا خوش ہونے والی اور جو اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں اور حیثیت بھی اچھی رکھتے ہیں ان کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا کیونکہ حضرت نے پڑھائی نہیں تھا ان کو دو فن حدیث اور تاریخ میں تفتادانی اللہ اتبار. ان کا آپ کہیں بھی کردار نہیں پائیں گے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تفتادانی نے کہا ہو البخاری بخاری و مسلم کوئی حدیث نقل کی ہو تو کہا روا ابن ماجہ حادیث ہو شاہی فلان فلان مجال ہے معقولات میں رہے حضرت ارے معقولات میں جو رہے ادھر ادھر جب آپ اس طرف آئے ہی نہیں تو کیوں مداخلت کر رہے ہو اس فن میں اب کتنی عجیب ہنسی چھوڑ گئے دنیا میں ایک روایت مونقطح ضعیف ان کتا کے علاوہ تو اس کو کیا کہہ دیا متواتر ہے کیا بات ہے تواتر تو یہ عجیب تباتر نظر آیا متواتر ہے خبریں خبر خبار احاد ہیں متواتر ہے تباتر مانوی ہے یہ تباتر معنوی ہو گیا ڈاکٹر جیسے یتیم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا تو تباتر معنوی ہو گیا لا ولا او اگر چلو غلطی کرنا تھی تفتانی کو تو اس طرح کرتے کہ جی روایتوں میں ذرا تعدد ہے اگر یہ غلطی کرنی تھی کہ اس سطحی قسم کی روایتوں کو متواتر کہنا تھا تو ان کو کہتے چلو تعدد تو ہے وہ جس میں تعدد بھی نہیں زب بھی پرلے درجے کا ہے کہتے ہیں, ہمیں تو ذرہ برابر بھی شک نہیں یہ تواتر مانگ بھی ہے اگرچہ اخبار احاد ہیں آج کے بعد پتہ چل گیا حضرت نہ آپ کے اخبار احاد کو ماننا نا چاہیے نہ آپ کے اخبار متبادرہ کو ماننا چاہیے نہ مشہور کو ماننا چاہیے نہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کا حکم نہ ضعیف ہونے کا آپ اس مرتبے کے بندے ہی نہیں ہیں کہ آپ اس حکم لگائیں اور اگلا مان لے مان لیں لکل رجال آپ اس فن کے رجال ہی نہیں ہیں ہاں مرتقہ آ گئی فلسفہ آ گیا فلان آ گیا فلان آ اصول فقہ آ وغیرہ وہاں پر آپ کی بات مان لیں گے کوئی حرج نہیں ہے اس میں آپ سند کی حیثیت رکھتے ہیں کوئی شک نہیں لیکن ہر فن میں آپ کی بات نہیں مان لی جائے گی خصوصاً حدیث اور تاریخ میں آخری بات یہ وہ صحیح روایت ہے یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے صحیح ہو تاریخ کے تبری میں ہے اس کے آخری کے لفظ ہے کالا و حد سنی مول معاویہ بن ابی سفیان کال لما اتھی جزید براثل حسین بین جدے کال رائت ہوں جبکہ وہ کال لوکانہ بہن ہوں بہن ہوں رہن ما فلا حسین بن عبد الرحمان فرماتے ہیں مجھے معاویہ بن ابی سفیان کے ایک غلام نے بیان کیا کہ جدید کے پاس جب امام حسین کے سر شریف تک آئے سامنے رکھا ہے تو میں نے دیکھا روتے ہوئے جدید کو اور کہا اگر حسین اور ابن زیاد کی رشتہ داری ہوتی تو یہ کام نہ کرتا غیر تھا اس وجہ سے رحمی سے اس نے شہید کر ڈالا اب یہاں پر اگر یہ کوئی شخص یہ کہے کہ مولا ما ل غلام حضرت معاویہ کا غلام کون ہے اس کا علم نہیں ہے وہ مجھول ہے مبہام ہے کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے بات سمجھنا ایک بات اصول حدیث کے مطابق ایک بات اصول حدیث کے مطابق کر رہا ہوں بھائی یہ مجھول ہے تو روایت حد درجہ کی ریف بن جائے گی لیکن جتنی باتیں سنا چکا ہوں وہ سب روایات ان ضعیف کو ملاؤ اس ضعیف کے ساتھ تو حسن لگری ہی بنے گی اور حسن لگری حجت ہوتی ہے اور اگر یہ ایک اوپر کی بات میں کروں جو یہاں پہ نے حاشے میں لکھا ہے کہ یہ جو غلام ہے حضرت معاویہ کا بتایا جا رہا جس کا نام نہیں بتایا جا رہا وہ ہیں میری سمجھ کے مطابق قاسم بن عبد الرحمان ابو عبد الرحمان دمشقی یہ حضرت معاویہ کے غلام تھے مختلف زیادہ حضرات اس کو سکہ کہتے ہیں تقریب کے روات میں سے تحریب الکمال کے روعات میں سے رجال میں سے تو اب تو ابہام بہان دور ہو گیا جتنے راوی حسین بن عبد کے طبقے کے ہیں وہ اس بندے کے راوی ہیں لہذا اسی دور میں تھے اور یہی شخص تھے میرے گمان کے مطابق جنہوں نے یہ الفاظ نقل کیے تو وہ جو جہالت تھی کون بندہ ہے وہ ختم ہوگی جہالت علم ہو گیا لہذا ہر حال میں یا تو حسن لہٰ ہی کہنا پڑے گا یا حسن لے گہرے ہی کہنا پڑے گا جزید کا رونا مذمت کرنا قتل حسین پر ابن مرجانہ کے خلاف بولنا یہ سارا حسن لے جاتے ہی یا حسن لے گہرے ہی روایات سے ثابت ہے اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ سارا سر جھوٹ ہے کذب ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں آخری گزارش جو کرنی تھی ہم دلّا تعالی اب میں ہوں ان کے حوالے لے کر میرے سامنے کون آتا ہے بندہ ناچیز نے جو مساح کی ہیں اس موضوع میں اس موضوع کی کسی بھی شک پر اگر کسی کو اطلاع ہے تو رد اپنا پیش کرے ناچیز جب کسی کے رات کو صحیح پائے گا تو توبہ کر لے گا. اگر کوئی رد نہیں کر سکتا تو سب پر توبہ فرض ہے کیونکہ یہ جھوٹ بھی ہیں مسلمانوں پر الزامات بھی ہیں کیا کیا کبیرہ گنا ہیں یہ سب کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنے پڑے گی آخر میں جو پھر بتا دیتا ہوں جو جسید کے متعلق میں تاقی کر چکا ہوں وہ جس نتیجے پر پہنچا ہوں اس کا فسق ذنی بنتا ہے لیکن معاوضے کی وجہ سے اس کی نسبت ایک تو اس کی طرف نہیں کر سکتے یعنی فاسق اس کو نہیں کہہ سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ظلم ہے زنا شراب وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے وہ جس طرح آزاد کر چکا اس کا ظلم ہے لیکن وہ ظلم اجتہادی ہے شبہ اجتہاد کی وجہ سے لہذا امساط ضروری ہے خاموشی چپ سکوت ضروری ہے جس طرح کہ امام احمد بن حنبل کیا کرتے تھے لا سب بہ وہ نہ اس کو برا بولتے ہیں نہ اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہمارا ہے جو اللہ مذابین نے اسے ضرور آلام